بس وہ الیکشن تک لوتے ہیں افسوس <laughs> بڑا لگ رہا ہے پتا نہیں پایا آپ لانتی جال کسی بیٹھا ہے دلے جو ہو گیا بغیر سور جو بن گیا وہ قدم ہوگا بھی آج کل پیر مکے لگے سور مکے لگے بیٹھے سورو تیرے دربار والے وہ سن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 تو بعد گھر میرے, میرے دعوت میری قبول ہوگی آپ نے فرمایا میں طالب علم پڑھانا اگر تیرے گا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 بوقاب کے نشے میں بال سنگوں کان کان ٹری کا تلاش مردار لبے گا کیا مطلب کہ جہاں دربار اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ سجاد باغ کا متلاشی یہ مردار دان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 ہاں تو, سمجھے سمجھے سمجھے سمجھے سمجھے تو دے بندہ جھوٹ بولے میرے کو آئے نا میں لا گئے فلان لا گئے جہاں جھوٹ بولنگ کر دیں اور اس لانتی کا جھوٹ اصل نے پہلے دن ہی دس دتا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 ٹی وبی ہاڑے اấyانے وقت میں اخبار آنے وقت میں آنے دو ملکسہ پہتے ٹی وی اکبار آنا اللہ لوگے میں ہیں حوالا فین ہے تا یہ لئے مصال آپ نے حول سلتے ہیں یا میرا Algunoo رہتے ہیں تم استہار قضاء وہ طور پر جتم میں рассکت пиш دستا سلب ہے ن clerk نے شیئیہ سلب ہے رہ ان پیدری کل سلب ہے ج poles لاہور ملتان روڈ میرا جلسہ بھائی محبت ملتا سدارت سے جیڑا تک کہ یہ گل جھوٹھی شیا جی لڑی وہ شیع بھی سڑا پنڈے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 ایک حا ل جما نے اور حضرت علی صاحب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 اس نے اس کیا سیاسی شدانی ہے جاؤنا لیم وہ تھے میں تو وہ بندے کی پجاب بندہ کردے جڑے وہ اندرینیساں اس لئے استاد جنہاں انہاں دے جلسے دے ویچ شریک ساں نشات کلونی جلسہ ہوں دے اس پر اوٹے ایسائی جیادہ رہنے انہاں دے ایسائی تو مدلہ دا جلسہ ایک موضوع جو استاد جی آخر تاک بندہ کھڑا ہو جانا ہے جی گال کردے کو آپ نے جواب دیتے تھے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 یہ بڑے کم رہے ہیں ابھی ہاں بھائی جی ماشاءاللہ نا ویٹ رہے ہیں فر ماشاءاللہ فر میں ہیں نشان لگے par excusez-moi par je